سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبارک وسلم باہر شعبان المعژ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا فرمایا شعبان و شاری شعبان میرا مہینہ ہے اس مہینے کی شان کے کیا کہنے غوث سے پاک ربی اللہ تعالی فرماتے ہیں شعبان نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے شعبان میں شب برات بھی ہے پندرہویں رات اس مہینے کی اس کو شب برأت کہتے ہیں یعنی چھٹکارہ پانے کی رات جہنم سے آزادی کی رات بے شمار مسلمان شب برات میں بخشے جاتے ہیں نازک فیصلوں کی رات حاجیوں کے نام لکھے جانے کی رات مرنے والوں کے نام لکھے جانے کی رات تقدیر لکھے جانے کی رات شفاعت کی رات گناہوں کے کفارے کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس رات میں قبرستان جانا سنت اور کثرت سے مسلمان جاتے بھی ہیں اور یہ ہمارے آکاری سلاۃ السلام سے بھی ثابت ہے جیسا کہ کل کچھ روایات پیش کی گئی تھی صحابہ کرام علی مدوان اور ہمارے بزرگان دین بھی قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے شرح الصدور بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جنہیں جاگتے میں اللہ کے حبیب علی سلاۃ اسلام کی پچہتر بار سیونٹی فائیو زیارت کا شرف حاصل ہوا جاگتے میں اللہ کے حبیب علیہ السلاۃ والسلام نے انہیں شیخ الحدیث کا عطا فرمایا اور انہوں نے یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنتی ہوں ارشاد فرمایا ہاں عرض کی کیا بغیر حساب کتاب کے فرمایا ہاں ان کی اتنی عرفہ والا شان اس کتاب شرح الصدور بحال الموت والقبور میں ایک روایت آپ لکھتے ہیں کہ امیر المنی خلیفت المسلمی غیظ المنافی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا آہ القبور اے قبر والو تم پر سلامتی ہو نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے آواز آئی اے عمر ہماری نئی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا اور جو مال رہے رب ضلجلال میں خرچ کیا اس کا نفا پایا اور جو مال دنیا میں چھوڑ آئے اس میں نقصان اٹھایا مدی چینل کے ناظرین غور کیجئے امیر المین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی شان کتنی ارفا و ہے کہ آپ قبر والوں سے گفتگو فرما لیتے تھے اللہ کی عطا سے اور اس میں نصیحت ہے مال و دولت کے لالچیوں کو حریصوں کو نصیحت ہے ان کو کہ جو آلی شان مکانات اونچے اونچے پلازے بنانے میں لگے رہتے ہیں اور آخرت سے غافل رہتے ہیں انسان مکان بناتا ہے مضبوط مستحکم عمدہ ڈیکوریٹیڈ حالانکہ وہ اس کے پاس نہیں رہتا دوسرے لوگ آ کر آدھ ہو جاتے ہیں اور اس کے بینک بیلنس پر اس کی پراپرٹی پر دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں مرنے والے کے کام کیا آتا ہے وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا زکات دے دی یہ مال خرچ اللہ کی راہ میں خرچ ہوا یہ کام آئے گا فطرہ دیا یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوا یہ کام آئے گا جو قربانی میں مال خرچ کیا انشاءاللہ یہ آخرت میں کام آئے گا ماں باپ پر خرچ کیا بہن بھائیوں پر خرچ کیا اولاد پر خرچ کیا غریبوں پر مسکینوں پر خرچ کیا مساجد کی تعمیرات پر خرچ کیا دینی مدارس و جامعات پر خرچ کیا دین کی تبلیغ میں خرچ کیا دینی لٹریچر کتب رسائل کو عام کرنے میں خرچ کیا جو راہ خدا میں خرچ کیا وہ مال آخرت میں کام آئے گا سورج دخان پارا پچیس آیت نمبر پچیس تنتیس میں شاد ربانی کم ترا کو ضروری کانو فی ہاکی نہ کزالک ون او قرین فما بکت علی مسما کانو مرین ترجمہ کنزوری مان کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے یعنی خوشحال تھے ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث اس دوسری کو کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی دولت دنیا یہیں رہ جائے گی غافل انسان ساتھ نہیں کی گی تو اس شکایت سے فاروق اعظم کی شان و عظمت بھی پتہ چلی کہ آپ مردوں سے بھی گفتگو فرما لیتے تھے اور یہ بھی پتا چلا کہ مزارات پر قبروں پر حاضری دینا یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور میرے علیہ صلاحت السلام نے بھی ارشاد فرمایا میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی قبروں کی زیارت قبرستان میں جانا دنیا سے بے رغبت کرتا ہے قبرستان میں جانا آخرت کی یاد دلاتا ہے موت کی یاد دلاتا ہے قبر کی یاد دلاتا ہے آخرت کی یاد دلاتا ہے میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا تین فراہمی نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان ہوئے ایک میں آکالی سلاد اسلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو فائدہ کیا ہوگا بے رغبتی ہوگی دنیا سے اور آخرت کی یاد آئے گی دوسری میں فرمایا کہ جب تم سلام کرو گے مردہ پہچانتا ہے تو سلام کا جواب دے گا اور تیسری میں فرمایا کہ والدین دونوں یا ماں یا باپ کی قبر پر جمعے کے دن حاضری دے تو اس حاضری دینے والے کی مغفرت ہو جائے گی دیکھیں فائدہ ہو نا قبرستان جانے کا ماں کی قبر پر جانے کا باپ کی قبر پر جانے کا اور یہ نیکوکار کار لکھا جائے گا جو حاضری دے گا مگر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نے عورتوں کو مزارات پر حاضری دینے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا ہے ملا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا سنیے العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کی گئی آپ نے قبروں کے پڑوس میں کیوں سکونت اختیار کر لی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی قبرستان رہنے لگ گئے تھے فرمایا انہیں بہترین پڑوسی پاتا ہوں میں انہیں یعنی قبر والوں کو سچا پڑوسی پاتا ہوں کس طرح یہ اپنی زبانیں روکے رکھتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں قبرستان والے جو مردے ہماری قیمتیں تھوڑی کرتے ہیں بھائی اور جب ہم جاتے ہیں ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں تو موت کی یاد آتی تو فائدہ ہوتا ہے جانے والوں کو قبرستان جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابنی عفان رضی اللہ تعالی قطعی جنتی مگر جب قبر کی زیارت کرتے تو اپنے آنسو نہ روک پاتے چنانچہ اللہ والوں کی باتیں جلد بہت پیاری کتابیں پانچ جلدیں اس کی آ چکی ہیں خلیت الاولیاء و طبقات الافیہ اس کا ترجمہ اللہ والوں کی باتیں یہ صحابہ کرام تابعین تبا تابعین ان کی شکایات ان کے واقعات پر مشتمل بہترین کتاب بہت ہی پیاری کتاب ہے مبلغین اور مبلیغ کے لیے بھی بہت مفید ترین زندگی شاید ختم ہو جائے اس کے بیانات ختم نہ ہو اتنے بیانات ہیں اس کے اندر تو اس کے اندر جلد اول اللہ والوں کی باتیں جلد اول صفحہ ایک پر لکھا ہے کہ امیر المین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہو جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے اتنا روتے کہ آپ کے مبارک آنسو سے آپ کی مبارک داڑی بھیگ جاتی تر ہو جاتی اللہ اکبر قرض کی گئی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے دوزت کی بات ہوتی ہے آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے فرمایا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم سے سنا ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ بہت سخت ہے ترمیزی شریف حدیث نمبر 2315 اب غور کیجئے بخشے بخشائے اکالی سلاط اسلام نے جب ان کو جنتی فرما دی تو بخشے بخشائے ہیں نا کب نہیں جنتی سارے صحابہ جنتی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی تو بہت ارفا والا شان ہے یہ قبرستان جائیں تو روئیں قبروں کی زیارت کریں تو روئیں اور اس قدر روئیں کہ ان کی مبارک داڑی آنکھوں سے بھیگ جائے اور ہم قبرستان جائیں تو غافل رہیں جنازوں میں جائیں تو غافل رہیں قبرستان میں جا کر بعض بچارے استقفر اللہ علم دین سے دور یہ قبروں پر ہی بیٹھ جاتے ہیں استقفر اللہ حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں اس سے قبر والے کو ایزا پہنچتی ہے اور اس کی اجازت نہیں قبروں پر بیٹھنے کی ہم قبرستان جاتے ہیں تو مرنے والے کاروبار اولاد اس کے اس کی باتوں میں لگے رہتے ہیں مگر یہ اللہ والے جب قبرستان جاتے ہیں تو اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں تو اللہ میں توفیق دے جب قبرستان جائیں تو اپنی موت کو یاد کریں ایک تابعی بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں کسان گیا دو قبر پر لیٹا خدا کی قسم میں جا تھا میں نے سنا صاحب ایک قبر کہتا تھا کم فقط آز اٹھ کہ تو نے مجھے ایزا دی تو قبر کے اوپر بیٹھنے سے لیٹنے سے پاؤں رکھنے سے قبر والے کو ایزا ہوتی ہے تو جو تدفین کے وقت جاتے ہیں بلا تکلف قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں استقفراللہ بعض تو سگریٹ کے کش کھینچ رہے ہوتے ہیں بعض تو کبشب بھی کر رہے ہوتے ہیں استقفر اللہ اتنے ہم غافل ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا قبر سے بڑھ کر خوفناک منظر کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں